زکوات کی بات ہوئی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو خواتین زیور پہنتی ہیں یعنی ریگولرلی جو پہنتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی یعنی جو انہوں نے استعمال نہیں کیا ہوتا اس پر زکوۃ ہوتی ہے اور جو ریگولرلی وہ پہنتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں آ... پوچھنا تھا اور ایک اور بات مفتی صاحب یہ جو جان ماس پر قابل شریف کی تصویر ہوتی ہے تو نماز پڑھیں تو کچھ جو ہیں وہ اوپر ان کے پاؤں ہوتے ہیں یعنی وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں یا بیڈ پر لیتے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں اوپر ہوتے ہیں تو کیا اس صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امید پہلے تو اور یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو ہم نے کہیں مرتبہ بتا دیا کہ ایسی تصاویر والا جائے نماز استعمال نہیں کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تک وکات کا مسئلہ ہے تو وہ تو کم ہی گھر ہوں گے جہاں زیور استعمال نہیں ہوتا اور ویسے رکھا ہے آ, وہ کون سا گھر ہوگا برتن تو سونے کے استعمال نہیں ہوتے زیور استعمال ہوتے ہیں اب ایک عورت اگر ایک کلو کا س... کلو سونا زیور کے طور پہ استعمال ہے, آ, کر رہی ہے تو کیا اس پہ وکاط نہیں ہوگی آ, سونا جو ہے یہ زیور کے طور پر استعمال ہو یا جیسے بھی استعمال ہو اس پر وکات ہے دوسری جو برتنے والی چیزیں ہیں ان پر زکاط نہیں ہوتی لیکن سونا چاندی جو ہے یہ بطور دیور استعمال کیا جائے تب بھی اس پر زکاط ہے جیسے گھر میں رکھا ہو تب بھی اس پر زکات ہے